ساؤف ساؤ کری میں بکریاں دا واڑا حلی ماں مینو رکھ لے کہ جب ام حلیمہ سعدیہ رضی اپنی جھونپڑی میں پہنچی تو سب دایاں اکٹھی ہو کر آپ کی جھونپڑی میں حاضر ہوئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یقینا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کو جب دیکھا ہوگا تو یقینا اس وقت کچھ تو باتیں ہوئی ہوں گی کچھ تو باتیں ہوئی ہوں گی شاعر اپنی محبت میں لکھتا ہے اس وقت جو باتیں ہوئی تھی وہ کیا ہے سبات کی سبات کی سبات کی سبات کرا میں بکریاں نا واڑا حلی ماں نو نال رکھ لے ساف کرا میں بکریاں نا واڑا ہلی مام نو نال رکھ لے ٹریا بکریاں نیا ماں ٹریا بکریا رکھ لال رکھ میں نال رکھ لولہ پیارے اما جتھے جتھے کلیں کی تو جتھے Son of a گے بس بغ رانی میں سونے کا نظارہ ڈلی بال لو نال رکھ لس گرانی میں سونے کا نظارہ ڈالے بام لو نال رکھ لری نہ بکریاں کا Come on, come ka ٹرانسپورٹر بھائیوں کے لیے خوش خبری الحمد للہ پاکستان کے روشن مستقبی کی ضمانت اعظم ٹرک ٹرمینل کا آغاز ہو چکا ہے انتہائی مناسب قیمت پر آسان افسات کی سہولت کے ساتھ بکنگ جاری ہے پلاٹ ایک کنال ٹوٹل قیمت اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار روپئے ڈاؤن پیمنٹ تیس فیصد پانچ لاکھ پچپن ہزار روپئے بقایا پیمنٹ بارہ لاکھ پچانوے ہزار چھتیس اقساط پینتیس ہزار نو سو روپے مہانہ پلاٹ دس مرلہ ٹوٹل قیمت گیارہ لاکھ تیس پرسینٹ ڈاؤن پیمنٹ تین لاکھ تیس ہزار بقایا سات لاکھ ستر ہزار چھتیس اقساط ماہانہ قسط اکیس ہزار تین سو دکان دو سو چالیس اسکوائر فٹ ٹوٹل قیمت پانچ لاکھ تیس ہزار روپے ڈاؤن پیمنٹ تیس فیصد ایک لاکھ انسٹھ ہزار روپئے بقایا پیمنٹ تین لاکھ اکہتر ہزار روپئے چھتیس سو سات ماہانہ قسط دس ہزار تین سو روپے قائد اعظم ٹرک ٹرمینل کا آغاز ہو چکا ہے ملتان روڈ نس سندر چونک لاہور چیئرمین سلطان محمود الماروف بچو پہلوان صدر چودھری مختار احمد پلاٹ اور دکانیں بک کروانے کے لیے ان نمبروں پر رابطہ کیجیے زیرو تھری double two double six double six six 0 3 double zero eight four double four double two four 0 3 double zero double four zero two nine double seven 0 3 double zero four double zero one seven nine eight zero triple three four three one six two double one